حال ہے آپ سب تصویر سے سے دوسری مدنی ہیں ان کے صحابی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے امام بخاری فرماتے ہیں اے ہمیں ان کے صحابی ہونے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے ان کی ایک حدیث ہے اور کے مارنے کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے ان سے یہ روایت کی تو یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تذرب اما اللہ کہ تم اللہ کی لونڈیوں کو یعنی اپنی بیویوں کو نہ مارو رجا آؤ مرو رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ظہر النساء وعلى ازواج ہنہ تو یہ عورتیں جو ہیں یہ دلیر ہو جائیں گی اپنی شوہروں پر فرق خصبی ضرب ہنہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی اجازت دے دی آقب علیہ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے وہ بہت ساری عورتیں نساء ان کثیر ان بہت ساری عورتیں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے پاس حاضر ہوئی جمع ہوئی آل رسول یہاں سے آل سے مراد معلوم ہوا کہ آل رسول سے مراد یہاں پر امہات المومنین ہیں یشکن ازواج اور اپنے شوہروں کی شکایت لگانے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس بہت سی عورتیں جو ہے وہ آئی ہیں اپنی شوہروں کی شکایت لے کر لئی سا ایسے لوگ جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں یہ بہترین لوگ نہیں ہیں اچھے لوگ نہیں ہیں پانی رضی اللہ عنہ رسول میں سے نہیں ہے جو بھڑکائے یا خدا کے معنی میں دھوکہ دے بھڑکائے امراطن بی بی کو الا سو کے شوہر پر غلام کو بڑھ کو شوہر کے بارے میں غلام کو آقا کے بارے میں تو ماننا یہ ہے کہ جب وہ بڑکائے گا خاون کے بارے میں بی کو بھڑکائے گا تو اسے جھگڑے پیدا ہوں گے غلام کو بھڑکائے گا آقا کے بارے میں اس سے بھی غلام صحیح طرح خدمت نہیں کرے گا بھاگ جائے گا اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ آئے کہ وہ شخص میں سے نہیں ہے جو امانت میں خیانت ہے وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ مِنْ اَكْمَلِ الْمُومِنِينَ ایمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْتَقُهُمْ بِأَهْلِهِ مومنین میں جو کامل ترین ایمان والا ہے وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہو اور اپنے گھر والوں پر بہت مہربان ہو قال نین سے گھر واپس تشریف لائے اس وقت حضرت عائشہ کے گھر میں ایک پردہ پڑا ہوا تھا تو جب ہوا چلی محبت تو جب ہوا چلی تو وہ پردہ جو ہے وہ کھل گیا جس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھیلنے کی گڑیاں نظر آئیں تو پڑی ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مہا جا عائشہ یہ کیا ہے کہنے لگی عرض کرنے کی بنا تھی میری گڑیا ہیں فرابین ون نفرسل له جناحان من ایک اس میں گھوڑا بھی تھا ان میں ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے دو پر تھے کپڑے کے تھے یا کاغذس کے دو پر تھے اس کے رقاع کپڑے یا کاغذ کے پر کو کہتے ہیں مَا صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان گڑیوں کے درمیان جو چیز میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے یہ گھوڑا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جو چیز اس کے اوپر ہے وہ ملتی یہ کیا ہے اس کے اوپر کالا جناحانی یہ اس کے پر ہے کالا پرسون جناحانی نے فرمایا گھوڑا اور اس کے لیے دو پر اب اگر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل کو درد سمجھے خاتون تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھوڑا اور اس کے دو پر یہ کیسے ہو سکتا ہے تو عرض کرنے لگی تا رضی اللہ تعالیٰ نہا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو گھوڑا تھا اس کے بھی لہا رضی اللہ تعالیٰ نہا کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ تو نواز یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مچھلی کی داڑیں ہیں وہ میں نے دیکھی اب یہ جو گڑیاں تھیں گھوڑا تھا یہ جو تصویریں تھیں تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب تصویر حرام نہیں ہوئی اور یا اس وجہ سے کہ بچوں کے کھلونوں کی اجازت ہے لیکن یہ دوسری بات علما فرماتے کہ نہیں چاہے بچوں کے کھلونے ہوں جو مرضی ہو تصویر کی اجازت نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میں پہنچا ایک شہر کا نام ہے يسجدون لمرزبان تو میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے مرزبان سجدہ کر رہے ہیں سفا سالار کو سجدہ کر رہے ہیں یہ شاہ سوار سفا سالار شو بادشاہ سے پیچھے اور قوم سے آگے ہوتا ہے کو مر کہتے ہیں لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ احقاح یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے یا تم میری خبر سے گزرو تو کیا تم میری خبر کو سجدہ کرو تو میں نے عرض کیا نہیں فارا لا تفعلوتم ایسا نہ کرو لو کنتو آمرو احدا ایس شدہ لی احدین اگر میں حکم دیتا کسی کو کہ وہ کسی کو سجدہ کرے لعمرتو نیسا ایس شدون لی ازواجین ایس شدن لی ازواجین عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنی اپنے شہروں کو سجدہ کرے لیمان چاہر اللہ لہم علیہنہ من حقین کیونکہ اللہ نے عورتوں پر مردوں کا بہت زیادہ حق مفرر فرمایا ہے وعن عمران النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يسأل الرجل فیما ضرب امرأته علیہی مر سے شوہر سے نہ پوچھا جائے گا اس نے اپنی بیوی کو کس وجہ سے مارا تو اگر نافرمانی کی بیوی نے سمجھایا سمجھانے کے بعد باز نہ آئی اور شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے مارا تو پھر بھی پوچھا اگر ظلم کرتے ہوئے مارا پھر اذا تو سنتو نماز پڑھتی ہوں تو جب مار میرا شوہر مجھے مارتا ہے اور جب روزہ رکھتا ہوں تو روزہ توڑوا دیتا ہے, وَلَا وَلَا ہے فجر کی نماز اس وقت پڑھتے ہیں جب سورج نکل چکا ہوتا ہے رسلّہ اچھا جی جب یہ بیوی شکایت کر رہی تھی تو سفان بھی وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفان سے پوچھا بیوی کی بد بیوی ہے جو شکایت لگائی اب صفان سے پوچھا تو سفان نے عرض کیا یا رسول اللہ اما ام لحاح یزری ان کا یہ جو کہنا ہے کہ مجھے یہ شوہر مجھے مارتے ہیں جب یہ نماز پڑھتی ہے تو شوہر میں اس کو مارتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نماز میں ایک ہی رکعت میں یا دو رکعتوں میں تو لمبی لمبی صورتیں پڑتی ہے فقط نہ ہی اور حالانکہ میں منع کرتا ہوں لمبی لمبی سوتے نہ پڑو جی تو پھر نبی صلی اللہ ہے باقی جو کہ ادا سن کہ جب روزہ رکھتی ہوں تو یہ توڑوا دیتا ہے روزہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روزہ ہر وقت روزے رکھتی چلی جاتی ہے حالانکہ میں جوان ہوں سبرنی و تفقل رسول اللہ صلی اللہ وسلم روزانہ رکھے شوہر کی جاز سے اور یہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے مگر جب سورج طلوع ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کھیتیوں کو اپنے باغوں کو پانی دیتے رہتے ہیں اور ہمارے بارے میں یہ بات لوگوں کو مشہور ہے کہ ہم اس وقت جاگتے ہیں جب سورج نکل چکا ہوتا نبی <متصفان> صلی اللہ اے سوان کہ تم جاگ جاؤ تو پھر پڑھ لیا یا صفوان سفان یعنی نماز ادا ہو یا قضا ہو جب تم جاگ جاؤ تو نماز پڑھ لیا کرو تو صفوان کے عذر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا بعض علماء لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفان کو کوئی سخت بات نہیں کہی ایک عجیب امر ہے اور اللہ کی اپنے بندوں پر مہربانی میں سے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر یہ نرمی میں سے ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ان کی طبیعت اور عادت کی وجہ سے ہو تو یہ اس چیز کی طرح ہوا جس سے آدمی عاجز ہو اس کی عادت بن جوتی ہو اس چکی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عہدے کو قبول کیا یہ سخت بات نہیں کہی جی اب آپ بتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ ان اللہ بات سمجھ نہ دو سو چونسٹھ جی دوبارہ کر دوں حضرت اللہ نے فرمایا کہ اکمل ایمانا کہ ممنین میں جو کامل ایمان والا ہے وہ ہے جس کے اچھے اخلاق ہو تم میں سے بہترین ہیں جو اپنے بیویوں کے بارے میں اچھے ہوں ہو گیا السلام علیکم